رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں اس لیے دار بنتے ہوئے بیت کے لیے جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پر بیٹھ کر لوگوں سے بیت لینی شروع کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے گا آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے اس موقع پر تفسیر مدارک میں یہ روایت مسکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہی ہی پر عورتوں سے بیت لینے شروع کی حضرت عمر رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی کی باتیں پہنچا رہے تھے اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنتے حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان نہ لیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت شروع کی تو فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی حضرت عمر نے یہی بات عورتوں سے شریک نہ کریں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری نہ کرو گی اس پر ہندہ بول اٹھی ابو سفیان بقیل آدمی ہے اگر میں اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو ابو سفیان نے جو وہیں موجود تھے کہا تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ کو پہچان لیا فرمایا اچھا تو تم ہو ہندہ؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ کے نبی جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے اللہ آپ کو معاف فرمائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زنا نہ کرو گی اس پر ہندا نے کہا بھلا کہیں آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی ہندا نے کہا ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا اس لیے آپ اور وہی بہتر جانے یاد رہے کہ ہندہ کا بیٹا حنزلہ بن ابھی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہستے ہستے چت لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی بہتان نہ گھڑو گی ہندا نے کہا واللہ بہتان بڑی بری بات ہے اور آپ ہمیں واقعی رشد اور مکاری میں اخلاق کا حکم دیتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گی ہندہ نے کہا اللہ کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گی پھر واپس ہو کر ہندا نے اپنا بت توڑ دیا وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور کام مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور روز قیام فرمایا اس دوران آپ نقوش اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت و تقوی کی رہنمائی فرماتے رہے انہیں دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو سعید ازائی نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرایا بھی روانہ کیے اور اس طرح سارے بت گئے آپ کے منادی نے مکہ میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے سرایا اور مہمات نمبر ایک فتح مکہ سے یکسو ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس رمضان آٹھ ہجری کو حضرت قالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں انحرام کے ان کے لیے ایک سریہ نقلہ میں تھا قریش اور سارے بنو کنانا اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا تھا بنو شیبان اس کے مجاور تھے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے تیس سواروں کی میت میں نقلہ جا کر اسے ڈھا دیا واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا حضرت خالد نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں پھر سے جاؤ اور اسے ڈھا دو حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھپرے ہوئے اور تلوار سونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالی پراگندا سر عورت نکلی مجاوری سے چیخ چیخ کر پکارنے لگا لیکن اتنے محرط قالد نے زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے دو ٹکڑے ہو گئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر قبر دی آپ نے فرمایا ہاں وہی عزتہ تھی اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجہ کی جائے گی نمبر دو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو اسی مہینے سوا نامی بدھ دھانے کے لیے روانہ کیا یہ مکہ سے تین دن کے فاصلے پر رہات میں بنو حزیل کا ایک بدھ تھا جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھانے کا حکم دیا ہے اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے حضرت عمر نے کہا کیوں؟ اللہ توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانے والا مکان ڈھا دے لیکن اس میں کچھ نہ ملا پھر مجاور سے فرمایا کہو کیسا رہا اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا نمبر تین اسی ماہ حضرت اچھلی کو 20 سوار دے کر مناپ کی جانب روانہ کیا گیا یہ خدیت کے پاس مچھلی میں او اور غسان وغیرہ کا بت تھا جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اس کے مجاور نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا منات کو ڈھانا چاہتا ہوں تم جانو اور تمہارا کام جانے حضرت مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے لیکن اتنے حضرت سعد نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا پھر لپک کر بدھا دیا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا خزانے میں کچھ نہ ملا نمبر چار عزہ کو حضرت رمضان آٹھری میں بنو جزیمہ کے پاس روانہ فرمایا لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی حضرت خالد رضی اللہ مہاجرین و انسار اور بنو سلیم کے ساڑھے تین سو افراد لے کر روانہ ہوئے اور بنو جزیما کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی انہوں نے اسلم نہ ہم, اسلام لائے کہ بجائے سبانا سبانا ہم نے اپنا دین چھوڑا ہم نے اپنا دین چھوڑا کہا اس پر حضرت خالد نے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری شروع کر دی اور ایک ایک قیدی اپنے ہر ہر ساتھی کے حوالے کیا پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دو بار فرمایا اے اللہ قالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں اس موقع پر صرف بن سلیم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا انصار و مہاجرین نے قتل نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر ان کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ادا فرمایا اس معاملے میں حضرت قالد اور حضرت عبد بن عوف کے درمیان کچھ سخت کلامی اور برائی بھی ہو گئی اس کی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے ٹھہر جاؤ میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو اللہ کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے یہ ہے غزب فتح مکہ یہی وہ فیصلہ کن مارکا اور فتح اعظم ہے جس نے بد پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا جزیرت العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہ گیا کیوں عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو مارکا آرائی چل رہی ہے دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو ان کے اور اس کے ساتھیوں کے واقعے سے آگئی کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابراہ اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ نے ہلاک کر کے بھس بنا دیا یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش قیمہ اور تمہید تھی اس کی وجہ سے امن و امان کا دور دورہ ہو گیا لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے اسلام کے متعلق تبادلۂ خیال اور بحثیں ہوتی تھی مکہ کے جو لوگ در پردہ مسلمان تھے انہیں بھی اس صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بحث و مناظرے کا موقع ملا ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے یہاں تک کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد گزشتہ کسی غزبے میں تین ہزار سے زیادہ نہ ہو سکی تھی اس غزبے فتح مکہ میں دس ہزار تک جا پہنچی اس فیصلہ کن غزبے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں روک بنا ہوا تھا اس فتح کے بعد پورے جزیرت العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا اور اب دینی سربراہی اور قیادت کی زمام ان کے ہاتھ آ چکی تھی۔ گویا حدیبیہ کے تھی بعد مسلمانوں کی موافقت میں جو مفید تغیر شروع ہوا تھا اس فتح کے ذریعے مکمل اور تمام ہو گیا اور اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا اور جس میں پوری صورت حال مسلمانوں کے قابو میں تھی اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر چار دانگے عالم میں پھیل جائیں اگلے دو برسوں میں اسی کی تیاری کی گئی تیسرا مرحلہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے جو آپ کی اسلامی دعوت کے نتائج کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں آپ نے تقریباً تیویس سال کی طویل جدوجہد مشکلات و مشقت ہنگاموں اور فتنوں فسادات اور جنگوں اور قریض مالکوں کے بعد حاصل کیا تھا ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغیر آ گیا یہ فتح در حقیقت اپنے ماں قبل اور ماں بعد کے دونوں زمانوں کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار تھے اور پورا عرب اس بارے میں ان کے تابع تھا اس لیے قریش کی سپر اندازی کے معنی یہ تھے پورے جزیر نمایا عرب میں بد پرستانہ دین کا کام تمام ہو گیا یہ آخری مرحلہ دو حصوں میں تقسیم ہے پہلا مجاہدہ اور قتال دوسرا قبول اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور اس مرحلے میں آگے پیچھے اور ایک دوسرے کے دوران بھی پیش آتی رہی ہیں البتہ ہم نے کتابی ترتیب یہ اختیار کی ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ ذکر کرے چونکہ پچھلے صفحات میں مارکہ اور جنگ کا تذکرہ چل رہا تھا اور اگلی جنگ اسی کی ایک شاخ کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے یہاں جنگوں ہی کا ذکر پہلے کیا جا رہا ہے غزبۂ ہنین مکہ کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی تھی جس پر عرب شجدر تھے اور ہم قبائل میں اتنی سکت نہ تھی اس ناگہانی امر واقعے کو دفع کر سکیں اس لیے بعض اڑیل طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبیلوں نے سپر ڈال دی میں فہرست تھے ان کے ساتھ مضر جشم اور سات بن بکر کے قبائل اور بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے ان سب قبیلوں کا تعلق کیسے اعلان سے تھا انہیں یہ بات اپنی قدی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں اس لیے ان قبائل نے مالک بن عوف نصری کے پاس جمع ہو کر تیہ کیا کہ مسلمانوں پر جلغار کی جائے دشمن کی روانگی اور اوتاس میں پڑاؤ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی تو جنرل کمانڈر مالک بن عوف ان کے ساتھ ان کے مال مویشی اور بال بچے بھی ہانک لایا اور آگے بڑھ کر وادی اوتاس میں قیمہ زن ہوا یہ ہنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے لیکن یہ وادی ہنین سے علاہدہ ہے ہنین ایک دوسری وادی ہے جو ظلمجاز کے بازو میں واقع ہے وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکے کا فاصلہ 10 میل سے زیادہ ہے ماہر جنگ کی زبانی سالار کی تکلیف اوتاس میں سوا کچھ کرنے کے لائق نہ تھا. لیکن وہ بڑا بہادر اور ماہر جنگجو رہ چکا تھا اس نے دریافت کیا تم لوگ کس وادی میں ہو جواب دیا اوتاس میں اس نے کہا یہ سواروں کی بہترین جولان کا ہے نہ پتریلی اور کھائی دار نہ بھر بری نشیب لیکن کیا بات ہے کہ میں اونٹوں کی بل بلاٹ کی بھنچ بچوں کا گریا اور بکریوں کی میاہٹ سن رہا ہوں لوگوں نے کہا مالک بن اوف فوج کے ساتھ ان کی عورتوں بچوں اور مال مویشی بھی ہانک لایا ہے اس پر درید نے مالک کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے اس نے کہا, میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تا کہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کریں. نے کہا اللہ کی قسم بھیڑ کے چرواہے ہو بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی مفید تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے سمیت ہوگا اور اگر شکست کھا گئے تو پھر تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا پھر درید نے بعض قبائل اور دوسرے سرداروں کے متعلق سوال کیا اور اس کے بعد کہا اے مالک تم نے بنو ہواز ان کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے حلق ملا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا انہیں ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالا جگہوں میں بھیج دو اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹ پر بیٹھ کر بدینوں سے ٹکر لو اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آ ملیں گے اور اگر تمہیں شکست سے دو چار ہونا پڑا تو تمہارے اہل ویال اور مال مویشی بہرحال محفوظ رہیں گے لیکن جنرل کمانڈر مالک نے یہ مسترد کر دیا اور کہا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا تم بوڑے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بری ہو چکی ہے واللہ یا تو خوازن میری اطاعت کریں گے یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹ کے آر پار نکل جائے گی در حقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں دریت کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو حوازن نے کہا ہم نے تمہاری تاک کی اس پر دریت نے کہا یہ ایسی جنگ ہے جس میں میں نہ شریک ہوں اور نہ یہ مجھ سے فوت ہوئی ہے کاش میں اس میں جوان ہوتا تگوتاز اور بھاگ دوڑ کرتا ٹانگ کے لمبے بالوں والے اور میانہ قسم کی بکری جیسے گھوڑے کی قیادت کرتا دشمن کے جاسوس اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتا لگانے پر مامور کیے گئے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا مالک نے کہا تمہاری تباہی ہو تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہم نے کچھ چتکبری گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی قبریں مل چکی تھی چنانچہ آپ نے ابو حضرت اسلمی کو یہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گز کر قیام کریں اور ان کے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگا کر واپس آئے اور آپ کو اطلاع دیں تو انہوں نے ایسا ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہنین کی طرف سنیچر شوال آٹھ ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوچ فرمایا آج آپ کو مکہ میں آئے ہوئے انیسواں دن تھا بارہ ہزار کی فوج آپ کے امریکاب تھی دس ہزار وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشریف لائی تھی اور دو ہزار مکہ سے جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفان بن امیا میں آلات و اوزار ادھار لی اور عطاب بن عصیت کو مکے کا گورنر مقرر فرمایا دو پہر بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے فلاں فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن چیٹ پیٹ سمیت آگے ہیں ان کی عورتیں چوپائے اور بکریاں سب ساتھ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا یہ صبح انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا رات آئی تو حضرت انز بن ابی مرزب غنوی نے رضا کارانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیئے ہنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا ہرا درق دیکھا جس کو ذات انواد کہا جاتا تھا مشرقین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اس کے پاس جانور زباں کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے بعض فوجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمارے لیے بھی ذات انواد بنا جیسے یہ ان کے لیے ذات انوات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسا کی قوم نے کہی تھی کہ اجعل لنا ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہیں یہ طور طریقے ہیں تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پر سوار ہو گئے راہ میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز مقلوب نہیں ہو سکتے اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری تھی صلی محمد و